نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهور أنفسنا ومن سجعات أعمالنا من يهده الله فلا نضلله ومن يضلل فلا نهده له فأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريف له فأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة بكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وغوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 نر جن دل گزشتہ خطبات میں ایک حدیث کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام نعمت کے بارے میں سوال ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تھا الفوز و برجن من النار تمام نعمت قیامت کے دن اس شخص کو حاصل ہوگی جسے اللہ رب العزت جہنم سے یکسر نجات دے دے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے تو چونکہ جنت کی نعمت سب سے قیمتی نعمت ہے لہذا اس کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المجاہد من نفسا ہو کہ اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور جس کے مجاہدے کا آغاز اپنے نفس سے ہو دشمن کو بچھاڑنے سے پہلے اپنے نفس کو بچھاڑ دے اور جو نفس کی خواہشات ہیں ان پر اللہ کی شریعت کو حاکم اور غالب کر لے تو یہ اصل مجاہدہ ہے جو جہنم سے نجات اور جنت کے داخلے کا سبب بنے گا اور وہ بیماریاں بہت ہی خطرناک ہیں جن کا حملہ انسان کے نفس پہ ہوتا ہے انسان کے دل اور اس کے باطن پر ہوتا ہے کیونکہ نفس اور یہ دل عقیدے کا مرکز ہے تو دل کے امراض عقیدے کے امراض شمار ہوں گے اور یہ امراض بہت ہی تباہ کن ہوں گے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات کا ذکر ہو رہا تھا جو نفس کے امراض ہیں وہ کل دو ہیں ایک مرد شہوا اور دوسرا مرد شبہ اگر شہواد نفس انسان پر غالے بازیں تو یہ بھی ایک محلک ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور یہ مرض دنیا کی محبت سے پیدا ہوتا ہے دنیا کی محبت اور اس کے غلبے کا علاج ضروری ہے اور شریعت نے بہت سے علاجوں کے ساتھ ساتھ ایک علاج فکر آخرت بیان کیا ہے لحب انبل خیر شدید ما ماف القبور بحس ما صدور الصدور انسان دنیا کی محبت بڑی شدت کے ساتھ اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور یہ محبت دنیا بہت ہی خطرناک ہے اسی سے مرد شہوا پیدا ہوتا ہے اور انسان کے نفس کی خواہشات اس پر حاکم بن جاتی ہیں اور اللہ آباد نے اس کا علاج یہ ذکر کیا کہ افلا عالم و ادابر ماحول قبور اس انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو قبروں سے اٹھایا جائے گا حالانکہ قبر کا عذاب بھی ایک انسان پر اگر قائم ہو تو بہت ہی ہولناک اور شدید ہے لیکن یہاں بھی ہمیش کی نہیں ہے میدان حشر وپا ہوگا اور جہاں سے بھی انسانوں کو اٹھا لیا جائے گا اور اس سے بھی سخت اور شدید عذاب میں جھونک دیا جائے گا تو انسان یہ سوچو وچار نہیں کرتا کہ یہ وقت تو سب پر آنا ہے قبر میں داخلے کا اور پھر یہاں سے اٹھائے جانے کا اگر صحیح معنی میں یہ سوچ انسان کے شامل حال ہو جائے تو یہ کافی ہے دنیا کے بتوں کو توڑنے کے لیے جو دنیا کی محبتوں کے بت ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں انہیں منہدم کرنے کے لیے کافی ہے آخرت کا معاملہ بہت ہی ہولناک اور شدید ہے اس جنت پر تعجب ہے جس کا طالب غافل ہو اور اس جہنم پر تعجب ہے جس سے دوڑنے اور بھاگنے والا غافل ہو جنت کے طلب کی استعداد ہو اور جہنم سے بچاؤ کی استعداد ہو یہ وہ فکر آخرت ہے کہ اس میں جو شخص داخل ہو گیا اور آخرت کا مقیم بن گیا تو یقیناً وہ دنیا کی محبت سے چھٹکارا پا جائے گا پھر دنیا کی وہ محبت جو حلال و حرام کی تمیز مٹھا دے وہ اور بھی خطرناک ہے کیونکہ حرام کا لقمہ جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی اس لقمے سے جو خون بنتا ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا حرام چیز کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتی تو جب یہ سوچ ہماری شامل حال ہو تو پھر کیسے ہم اندھے بن کر اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو سکتی تو آخرت کا معاملہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے اسے کبھی فراموش نہ کریں تاکہ جو شہباد کے امراض ہیں ان سے بچاؤ ممکن ہو سکے دوسرا مرض مرض شبہ ہے شبہات کے امراض ایک انسان کے دل میں اگر شریعت کے تعلق سے اور امور شریعت کے حوالے سے کہیں بھی شک و شبہ آ جائے تو یہ اس کے عقیدے اور اس کے ایمان کی موت ہے یہ انسان کبھی نہیں بچے گا اگر وہ شبہات کا شکار ہو جائے شبہات کا شکار ہونے کی کیا تک بنتی ہے جبکہ ہمارے سامنے آیات بیانات موجود ہیں ہمارے پروردگار کا علم جو اللہ کا نور ہے جو ہر چیز کو مرور کرتا ہے جس سے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ جاتے ہیں اس نور کے ہوتے ہوئے شک و شبہ کی کیا گنجائش لیکن جو لوگ اس نور سے غافل ہیں اور جن کے سارے پروگرام اس نور کے مقابلے ہیں انہیں اللہ رب العزت یہ بھیانک سزا دیتا ہے منجاش دکر الرحمانی نقید لہو شیبان فہو الحو کرین جو اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ کی وحی سے قرآن و حدیث سے اعراض کرے گا اسے ہم سزا یہ دیں گے دنیا میں کہ ایک شیطان خصوصی اس پر مقرر کر دیں گے نہ صرف یہ کہ مقرر کریں گے بلکہ اس شیطان کو اس کا دوست بنا دیں گے ہم خود ان دونوں کی دوستی اور محبت قائم کر دیں گے شیطان اس کا دوست ہوگا اور وہ شیطان کا دوست ہوگا اور شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو عالم انسانیت کی سب سے بڑی دشمن اسے انسانوں پر کبھی ترس نہیں آتا اور وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کرتا یہ دوستی بہت ہی خطرناک ہے یہ دوستی کس سبب سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی وحی سے جو دور علاحی ہے اس سے اعراد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیتا ہے کہ ہمارے نور کے ہوتے ہوئے شک و شبہ کا مرض کیوں ہے آیات ہے سے تو شکوک و شبہات کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور ہر چیز منور ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا پرست کما دل بے با لوہا و نہا روحا صبق لازی و انحا اللہ عالک کہ میں تمہیں ایک روشن اور بہت ہی چمکدار اور واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن ہے تو دن کیسا ہوگا ہر چیز روشن اور واضح اور یہ اعزاز ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمیز ہے سارے ادیان کے ماں بہن نویر اسلام کی شریعت کا باقی سارے افکار ساری شریعتیں ساری آراء ظلمات ہیں اور تاریکیاں ہیں اور نور صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ہم آحد الحدیث کی دعوت ہے یہی دعوت سب سے معتبر ہے کہ نور صرف کہیں ہی رہی ہے روشنی صرف اللہ کا علم ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے اسلو کبھی گلسمن ہو سمئی تبھی نفسک او انزل تھا بھی کتابک او المتا و عہدم الخل ابستہ اثر تبھی ب نور صدری بجلا حسنی بدہاب ہم تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں اور یہ واسطہ دے کر جو بڑا عظیم واسطہ ہے یعنی تجھے تیری صفات کا واسطہ تیرے افعال کا واسطہ تیرے ناموں کا واسطہ تیرے کاموں کا واسطہ یہ سارے واسطے دے کر میری طلب یہ ہے درخواست یہ ہے کہ تو صرف قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور صرف قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے یعنی قرآن اللہ کی وہی وہ چیز ہے جو دل کی بہار بن سکتی ہے اور اللہ کی ہی وہ چیز ہے جو سینے کا نور بن سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تو دل کی بہار ہے نہ قرار ہے اور نہ سینے کا نور ہے یہ دعوت حدیث سب سے مرتبہ دعوت ہے وہی الہی سے تعلق یہ نور ہے یقین ہے ہمارے اس دین کا اس وحیح کا آغاز اسی اہم نقطۂ سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف علی فلامی الکتاب لا کتاب اللہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے یقین ہے یقین ہی یقین لائن غلامن خلف بادل کو جرت نہیں ہے کہ ہماری اس بہی میں داخل ہو سکے نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ کسی اور راستے سے یہ یقین ہی یقین ہے نور ہی نور ہے یہ اللہ کا علم ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. باقی سارے افکار تاریکیاں ہیں ظلمات ہیں اندھیرے ہیں نور صرف ایک ہی ہے اور وہ خال کائنات کی وحی بادل کام سارے اندھیروں میں ہوتے ہیں اور وہ اندھیروں میں رکھتے ہیں اور یہی شک و شبہ کی اساس ہے مسلم کا ساتھ جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ کئی فیاسی گلفہی تم نبی ہونے کے دعوے دار ہو تمہارے پاس اللہ کی فہی کیسے آتی امبیا کے پاس تو خالق اور مالک کے پیغام آتے ہیں ہدایتوں کے پیغام آتے ہیں تمہارے پاس اللہ کی بہی کیسے آتی ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ فی بسلی جب اللہ کی وہی آتی ہے میرے پاس تو ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے اور تاریخیوں کا راج ہوتا ہے بڑے اندھیرے اور بڑی تاریخیاں ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا جو اللہ کی وحی آتی ہے اس وقت تاریخوں کا راج ہوتا ہے اور اندھیروں کا راج ہوتا ہے یہی سوال ام المومنین نے نبی السلام سے کیا کئی سیاح تھی یا رسول اللہ صلی وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے شانا پھر پسل فالہ کسم ہے جب میرے پاس وہی آتی ہے تو چاروں طرف ایک ایسا نور پھیلا ہوتا ہے جو صبح کے وقت نمودار ہوتا ہے جب رات کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ظلمتیں ختم ہوتی ہیں اور صبح کا نور نمودار ہوتا ہے انتہائی پرسکون وقت روشنی اور ٹھنڈک اور سکون ایسا ایک موسم بن جاتا ہے اور ایسا ماحول بن جاتا ہے اور ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے یہ فرد حق و باطل میں باطل کے پیغامات ظلمات پر قائم ہیں جو شمک و شبہ کے سوا کچھ نہیں اور وہی اللہی اللہ کا وہ نور ہے جو نور ہے اور ہر چیز کو منور کر دیتا ہے ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے جادوگر گمراہ لوگ ہیں جادوگر عمل کفر ہے اور جادوگر اپنا عمل رات کی تاریخی میں کرتے ہیں بلکہ گھروں سے نکل کر قبرستانوں کی فاحشتوں میں کھو جاتے ہیں اور وہاں جا کر کشی کرتے ہیں تاریکیوں میں بدروہوں کے درمیان اور اندھیروں میں اور یہ ایک کفر ہے جو اس زمین پر پھیل رہا ہے اس طبقے کے ذریعے اور یہ عمل بھی رات کے وقت ہوتا ہے اور ہمارا دن اجالا ہی اجالا روشنی ہی روشنی اور نور ہی نور ہے اللہ ولی اللہ نور من الى ظلمات اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اور اس دوست کا حق یوں ادا کرتا ہے کہ اپنے ان مومن بندوں کو ان مخلص بندوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے اندھیروں سے نکال دیتا ہے اور نور تک پہنچا دیتا ہے اور جو کافر ہیں اور جن کا نظریہ بہی الہی کے مقابل ہے وہ لوگ نور سے نکل کر اندھیروں میں جا پہنچتے ہیں اور ان کی پوری زندگی ان تاریخیوں میں گزرتی ہے تو ہمارا دین نور ہے ہماری دعوت نور ہے اور یہ یقین ہے وہی راہی یقین ہے کیونکہ یہ نور ہے اور نور ہی مطلوب ہے اور نور ہی در حقیقت ہماری دنیا اور آخت کی سعادت کا باعث ہے پورے سراج پر جب نیند گزریں گے اور پیچھے پیچھے منافقین بھی ہوں گے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن ان کے دل میں کفر تھا اور شک و شبہ کے بادل تھے تاریکیاں تھیں قدم یہ بھی رکھیں گے اور مومنین بھی قدم رکھیں گے مگر مومنین کی رفتار بہت ہی تیز ہوگی جیسا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کچھ لوگ گزریں گے بجلی کی تیز سے اور کچھ لوگ گزریں گے پلک جھپکنے کی طرح کچھ سمندر کی لہروں کی طرح کچھ تیز ہوا اور آندھیوں کی طرح کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح لیکن یہ لوگ گریں گے سنبھلیں گے پھر کھڑے ہوں گے زخمی ہوں گے اور پھر پکار کر چلا کر من سے کہیں گے ہم تمہارے ہی بھائی بہن تھے اندرو نقطب اس میں نور تیز نہ چلو آہستہ چلو تاکہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کر سکیں تمہارے پاس تو نور ہی نور ہے تمہیں روشنی دکھائی دے رہی راستہ دکھائی دے رہا ہے اور تم ہم سے دور ہوتے جا رہے ہو یہ نور ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے رک جاؤ ہمارا انتظار کرو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ حصہ لے لیں راستہ ہمیں بھی نظر آ جائے اور چلنا ہمارے لیے ممکن ہو وہ راستہ جو بلیڈ سے زیادہ تیز اور باڑھ سے بڑھ کر باریک جہاں تاریکی اور اندھیرا ہوگا تو گزرنا ممکن نہیں ہوگا تو وہاں یقیناً وہ لوگ گزریں گے جن کے پاس نور ہوگا جنہوں نے نور حاصل کیا اخذ کیا اس نور پر قائم رہے اور جن کے جسم کے سارے اعظار نور کی اساس پر تھے آنکھوں سے اللہ کی وحی کو دیکھنا کانوں سے اللہ کی وحی کو سننا زبانوں سے اللہ کی وحی کی دعوت دینا نور ہی نور جناب محمد رسول اللہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کر دائیں گڑ لیٹ جاتے اور لیٹے لیٹے ایک دعا پڑھتے اور بعد اوقات بسی کی طرف جاتے ہوئے دعا پڑھتے اللہ مجی قلبی نورا وفی بسانی نورا وفی سمری نورا آ وفی لسانی نو رہا اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے میری آنکھوں میں نور ادا فرما دے میرے کانوں میں نور ادا فرما دے اور میری زبان میں نور ادا فرما دے اور وفوقی نور و متحتی نورا میرے اوپر نور نورت آفرماد میرے نیچے نور نورم آفرماد نورا میرے دائیں طرف نور میرے بائیں طرف نور نورت آفر امامی نورم بحلفی نورا میرے آگے نورت آفرماد میرے پیچھے نور نورت آفرمادے بفی شاعری نور آ میرے ایک ایک بال میں نورت آفرما دے اور اللہ میری ہڈیوں میں نورت آفرما دے ہڈیوں کے گودے میں نورت آفرما دے اور باہم لی نورا اے اللہ یہ نور میرے لیے خوب بڑھا دے اور خوب خوب عطا فرما دے باہم لی نور آ اس نور کو اور بڑھا دے تو کس طرح یہ نور طلب کیا جا رہا ہے اور یہ در حقیقت بہی الہی کا نور ہے ایک انسان اگر بہی الہی کو سامنے رکھے اسی سے سوچے اسی سے دیکھے اسی سے سنے اسی سے بولے اسی سے چلے اسی سے پکڑے اسی سے دوڑے اس کے سارے معاملات اسی نور پر قائم ہو تو یقیناً وہ ایک ایسے یقین پر قائم ہے جو اس کے لیے موج میں سہادت ہے موج میں فلاح ہے اور اللہ کی رضا کا احساس ہے دنیا میں بھی نور اور قیامت کے دن میں نور جہاں جہاں اس نور کی ضرورت ہوگی وہاں وہاں یہ نور ملے گا لیکن جو لوگ شک و شبہ پر قائم ہیں جن کے سوچ اور فکر اللہ کی وحی کے مقابل ہے وہ لوگ ظلمتوں میں رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں شک و شبہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ وہ وافر رہیں گے اور یہ ایک محلک ہے جو ایک انسان کی دنیا اور آخبت دونوں کے لیے تباہ کن ہے زیادہ اس نفیس ترین دعوت پر غور کیا جائے وہی الہی تر حقیقت یقین کی اساس ہے اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے کسی کی پیروی کا راستہ خاندان کی پیروی کا راستہ بزرگوں اور پیروں مرشدوں کی پیروی کا راستہ اپنے افکار اور آ جو بھی راستہ ہوگا وہ راستہ نورے الہی کے مقابل ہوگا اور وہ انسان قطائن کامیاب اور فائز البرآم نہ ہو سکے گا معرفت کا ادراک معرفت اور ادراک سچے دین کی معرفت سچے دین کی ادراک سچے عقیدے کی معرفت اور یہ ادراک ادھر حقیقت ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کی اساس پہ نہ ہی تو اللہ کی پہلے پر ارتکاز ہو کتاب و سنت پر ارتقاج ہو جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ایسا نہیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی گدی پر بیٹھ سکے اور جو ہمیشہ درست رہے ہمیشہ درست سکتے تھے ایسا ممکن ہی نہیں نبی السلام نے ایک شخص کے برعکم بیان کیے ہیں جس کا نام عمر بن خطاب رضی عنہ فرمایا کہ النوا جاید الحق عثان عمر وقل اللہ تعالی نے عمر کے دل پر اور زبان پر حق لکھ دیا ہے ایک اور حدیث میں فرمایا ما صالح عمر و فجن اللہ و شیبان فجن غیر عمر جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے ایک اور حدیث میں ارشاد کی رامی ہے فجر کی نماز آپ نے پڑھائی اور پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے آپ کو پسند تھا کہ صحابہ کو خواب دیکھیں اور آپ اس کی تعبیر بیان کریں اس کے ذریعے بھی کوئی علم جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے صحابہ خاموش رہے تب آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ مجھے ایک پیازہ پیش کیا گیا دودھ سے لبریز اور یہ کہا گیا خوب پیئے اس کو میں نے پیا خوب پیا حتیٰ کہ سیراب ہو گیا اتنا سہراب ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ سہرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے یعنی سیراب ہوتے ہوتے وہ دودھ میرے ہاتھوں تک پہنچ گیا اور ناخنوں سے وہ سیرابی باہر آ رہی ہے خوب سیر ہو کر پیا لیکن دودھ کافی باقی بچ گیا اور سامنے صحابہ کے جمے غفیر تھا اب میں سوچ رہا ہوں یہ دودھ کس کو دوں یہ باقی دودھ کس کو دوں تھا کہ وہ پی لے سامنے کو خطاب نظر آئے انہیں بلا کر میں نے وہ دودھ پیش کر دیا عمر نے وہ دودھ پیا اور خوب سیر ہو کر پیا سہارا کرام نے پوچھا ماں اول تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ اس خواب کی تعویر کیا ہے اس دود سے کیا مراد ہے تو رسود اللہ, صلی اللہ وسلم نے شاہ فرمایا اول تو العلم اس سے مراد علم ہے اور دین ایک حدیث میں دین کے الفاظ بھی اس دودھ سے مراد علم اور دین ہے یعنی عمر امن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے خواب میں یہ علم سے بھر دیا اور دودھ سے بھر دیا دین سے بھر دیا تو ان کی علمیت اور علمی رسوخ پر تو مہر لگ گئی اور بہت سے مراکب قطب حدیث میں ان کے لیے موجود ہیں لیکن ایک موقع پر ایک فیصلہ صادر کرتے ہیں مسئلہ یہ اٹھا کہ ایک شخص کسی کو قتل کر دے اس کی دیت سو اونٹ ہے کسی کو قتل کر دے اس کی دیت سو اونٹ ہے اور کسی کا ہاتھ اگر توڑ دیتا ہے اس کی دیت پچاس اونٹ ہے یہ ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں لیکن ایک شخص اگر کسی کو انگلی توڑ دے ایک انگلی اس کی دیت کیا ہے اس کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے کیا کیا جائے اشتہار کیا جائے دو رائے سامنے آئیں ایک رائے یہ کہ ہاتھ کی دیت پچاس اونٹ ہے اور انگلیاں پانچ ہیں دس دس کی تقسیم کر لی جائے ہر انگلی کی تیت دس اونٹ ایک رائے یہ تھی کہ انگلیاں چھوٹی بڑی ہیں کسی کا فائدہ کم اور کسی کا زیادہ ہے تو ایسا کیا جائے کہ جو زیادہ افادیت کی باعث انگلیں اس کی طیت زیادہ ہو جس کا فائدہ کم ہو جس کا کام کم ہو جس کا کردار معمولی ہو اس کی طیت کم رکھی جائے یہ رائے پہنیں عقل سمجھی گئی عقل کا دفاع بھی یہی ہے کہ جس انگلی کا کام زیادہ ہے اس کی دیت زیادہ ہو جس کا کام کم ہے اس کی دیت کم ہو ہوا چواب رائے سے ان انگلیوں اون، میں اونٹ تقسیم کر دیے گئے کسی پر تیرہ کسی پر سات کسی پر دس اور کسی پر بارہ اس افادیت کے حوالے سے ایک تقسیم کر دی گئی اور فیصلہ مرتب ہو گیا اب جو کہ اسلامی مملکت دور دراز پھیل چکی تھی شام کے بعد علاقوں میں بھی مسلمان گورنر موجود تھے ان تک ایک کاپی بھیجی گی نقل بھیجی گئی اس اس اس فیصلے کی شام سے ایک ایک صحابی جب اس کے سامنے یہ فیصلہ آیا اس نے سواری کا اہتمام کیا اور سفر کر کے مدینہ پہنچ گیا امین و کا دربار قائم تھا سلام کیا اور کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا عمر ہو لما کا فرق تھا فیم سبا فی رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. عمر جس مسئلے نے ہمارے پیارے بے نے برابری قائم کی ہے اس میں فرق کرنے والے آپ کون ہیں پوچھا ماجرا کیا ہے کہا یہ فیصلہ آپ نے جاری کیا ہے کہا کہ ہاں فرمایا کہ انگلیوں میں فرق کرنے والے آپ کون ہیں کہا کہ مجھے علم دو علم کیا ہے ہمارے پاس علم نہیں تھا تمہارے پاس ہے تو بتاؤ اس نے کہا کہ امی سمیت و رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ ہے سوال میں نے ان دو گانوں سے پیارے پیغمبر سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ دیت کے معاملے میں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے برابر ہی قرار دی نے تفریق کر دی یہ ضرورت آپ کو کس نے دی ہے یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا ہے حق پہنچ گیا علم پہنچ گیا اللہ کا نور پہنچ گیا علم راسخ پہنچ گیا علی فرماتے ہیں ردو عور و عمرہ قول رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول کو اٹھا کر اس دیوار سے دے مارو اور پیغمبر اسلام کے فیصلے کو نافذ کر دو تو وہ شخصیت جس کے بارے میں فرمان رسول ہے کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتا ہے تو بات شیطان بھاگ جاتا ہے جس کے بارے میں پیغمبر السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل اور زبان پر حق کی مہر لگا دی ہے جس کو نبی السلام نے خواب میں علم سے بھر دیا دین سے بھر دیا اس شخصیت سے بھی سری غلطی ہو رہی ہے کیونکہ وہ انسان ہے معصوم نہیں ہے معصوم صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ محمد الرسود اللہ صحت ہماری دعوت یہ ہے کہ شکوک و شہاد کا مرض اسی طرح پیدا ہوتا ہے ایک انسان کی گردن پر پورے دین کی عمارت تعمیر کر دو ایک شخصیت پر پورے دن کھڑا کر دو سب کچھ اسی سے لینا ہے اسی کا فتوا چلے گا حتیٰ کہ یہاں تک بے باقی آ جائے کہ اس کی بات اگر قرآن کے خلاف ہو تو قرآن کو منسوخ سمجھو اس کی بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو حدیث کو منسوخ سمجھو اس کی بات کے خلاف کچھ بھی ہو اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا بعض لوگ اعتراف کرتے ہیں حق و انصاف تو یہ ہے کہ اس معاملے میں ترجیح امام شافی کے پاس ہے ان کے پاس دلائل ہے نور وحی ہے لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں ان کی تقلید ہم چھوڑ نہیں سکتے اللہ کے بندو یہ ظلمات اور تاریکیاں ہیں اور یہ راستہ اللہ کے نور وحی کے خلاف ہے لہذا ہماری دعوت اس نور کی طرف روشنی کی طرف ہے اس طرف آئیے قرآن پاک ایک مقام پر غور کیجیے اللہ اللہ خالی الارض صبح اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینیں بھی اتنی ہی تعداد میں یعنی زمینیں بھی ساتھ ہیں یہ دراصل امر و گیرنا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان امر نازل ہوتا ہے حکم نازل ہوتا ہے کبھی غور کی یہ امر کس کا ہے یہ حکم کس کا ہے آسمانوں پر کون ہے زمینوں میں کون ہے حکم دینے والا کون ہے حکم نازل کرنے والا کون ہے اللہ تعالی اس حقیقت کا تعارف کیوں کرا رہے کہ میں ساتوں آسمانوں کا خالق ہوں ساتوں زمینوں کا خالق ہوں آسمانوں کی آسمانوں میں جو کچھ ہے میری مخلوق ہے زمینوں میں جو کچھ ہے میری مخلوق ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ کیوں فرما دیا کہ آسمانوں اور زمینوں کے ماں بین امر نادر ہوتا ہے حکم نادر ہوتا ہے یہ امر کس کا ہے حکم کس کا ہے اور یہ امر کیا ہے ایک اور مقام پر ارشادی کے نامی ہے اللہ الخل المر خبر بھائی یہ ساری خلق اللہ کی ہے اور اس ساری خلق العمر بھی اللہ ہی کا ہے جو امر نادر ہوتا ہے وہ اللہ تمہارے کا ہے اور یہ امر کیا ہے یہ امر کیسا ہے اس امر کی کئی صورتیں ہیں ایک امر قدری ہے اللہ کی تقدیر کے فیصلے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تقدیر کے فیصلے اللہ نے لکھے ہیں اور وہ اس ساری خلق پر نافذ ہیں ساری مخلوق پر وہ فیصلے نافذ اور قائم ہے وہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وہ قلم اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے لکھا اور قلم لکھ کر خشک ہو چکی ہے قلم کا کردار ختم ہو چکا ہے اور یہ کائنات کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قلم خشک جف القلم بیما ہوا کائیں جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں ہم اس شعر کو نہیں مانتے کس کا مرضی ہو پہلی بات درست ہے اللہ کے بغمبل سے وفا کرو گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہے اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہے اللہ کی عطا اور دین آپ کے ساتھ ہے دوسری بات ہمارے نزیک ساہرن میں کفر ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں لوح و قلم کسی انسان کے نہیں اللہ رب العزت کے ہیں لوحم کا کردار ختم ہو چکا انقا کا فارغ ہو چکا ہے اور قلم خشک ہو چکی ہے اور صحیفوں میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے یہ لوہ و قلم اللہ کے ہیں کسی انسان کو نہیں تھمائے جاتے اور نہ کسی انسان کو دیے جاتے ہیں اس میں آپ لاکھ تابیلیں کرے لیکن اللہ کے بندوں عقیدے کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے تعویلوں کا مدخاری نہیں ہوتا عقیدہ طویلیں قبول نہیں کرتا عقیدہ ظاہر عبارت اور ظاہر الفاظ میں مرتب ہوتا ہے یا ہم اس بات کو نہیں مانتے اللہ کا امر نازل ہوتا ہے اور اللہ کا عمر اترتا ہے یہ امر قدری و کونی اللہ کے فیصلے یا تقریر میں لکھے ہوئے ہیں وہی نافذ ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے کوئی فیصلہ اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہے کسی فیصلے میں یہ ساری کائنات بن کر دی اللہ کے مشین پر غالب نہیں آ سکتی یہ کتا ترین عقیدہ عیسائیوں کا ہے جو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ نعوذ باللہ سلیپ پہ لٹکا دیا گیا دراصل وہاں بہت سے انسانوں کا اجتحام تھا ہجوم تھا اور وہ سارے جمع ہو کر اللہ پر غالب آ گئے اور اللہ کے بیٹے کو سلیب پہ لٹکانے میں کامیاب ہو گیا پرلے درجے کا کفر ہے یہ پوری طاقت جمع ہو کر کے اللہ کے پر غالب نہیں آ سکتے ورنہ اس کا ہم جواب یہ دے سکتے ہیں کہ اس وقت تو ہو سکتا ہے لاکھوں افراد ہوں کل قیامت کا دن قائم ہوگا حشر کا میدان قائم ہوگا اور اکیلے اللہ نے فیصلے کرنے ہیں اس وقت تو ساری کائنات جمع ہوگی اگر وہ لاکھوں افراد اللہ پر گھارے پا سکتے ہیں, اس کے فیصلے پر گھانے پا سکتے ہیں تو کل قیامت کے جو لاکھوں افراد ہوں گے اور اور خربوں انسان ہوں گے جن بھی ہوں گے وہ سارے مل کر اللہ کے فیصلہ غالب نہیں آ سکے تو یہ کرنا کفر ہے اللہ رب عزت اس کا امر غالب ہے اسی کا امر نازل ہوتا ہے تو یہ امر قدری و کو ہے کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا دوسرا ہمر شرعی وہ بھی اللہ کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے بیچ نازل ہوتا ہے اللہ کے امر آتے ہیں نماز ہے اروضا ہے عقیدہ ہے یہ سارے مناحد ہیں یہ سارے امان ہیں اللہ ہی کا امر ہے تو وہ انسان کتنا چڑی ہے اس کی جسارت پر کتنا افسوس کیا ایسا ہے جو اللہ کے امر کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے خالق اور مالک کا امر وہ خالق اور مالک جس نے اپنے مقام سے ڈرایا وہ ہم خواب مقام اور میرے مقام سے ڈر جائے اور پھر نفس کی خواہشات سے بعد آ جائے فی الجنت الما اس کا ٹھگانہ جنت ہے اس کے مقام کو ہم نہیں پہچانتے اس کے وقار عظمت کو نہیں پہچانتے اس کے امر کی شان کیا ہے فرشتے جب سن لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنے والا ہے تو سارے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے پتہ نہیں خالق کائنات نے اس جبارو تہار نے کیا فیصلہ صادر کرنا ہے اس تصور سے بے ہوش ہو کر گر جاتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو بھی قائم کر رکھی ہیں اسی لمحے وہ ساری ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں ایک لڑے کی تاخیر نہیں کرتے اس رفیل ایک فرشتہ جس کو پیدا کیا گیا صرف ایک مسئلے کے لیے سور پھونکنے کے لیے سور پیدا ہو چکا ہے اسے تھما دیا گیا ہے وہ فرشتہ کھڑا ہے اور اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہے اپنی پلک نہیں چھپک رہا اور سیدھا اوپر رش مح کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو اللہ کا امر آ جائے اسی دوران پلک جھپکو اور سور پھونکنے میں ایک پلک جھمکنے کی دیر ہو جائے اور اللہ کے عمر کی تعمیل میں دیر ہو جائے یہ فرشتوں کا عالم ان کا خوف ان کی ہیبت اور اللہ کے عمر کی تعظیم ان پر تاریخ اور قائم ہے بخل کر انسان اور ضریف انسان تو کیا ہے ایک انتہائی کمزور مخلوق ایک گندے ترین پانی کی پیداوار اور اللہ کے عمر کو تلکارتا ہے اللہ کے امر پر اپنی خواہشات کو مقدم کرتا ہے اللہ کے عمر پر اپنی برادے کی باتوں کو مقدم کرتا ہے اللہ کے عمر پر اپنے اماموں کی آرا کو مخدم کرتا ہے اللہ کے امر پر اپنی ویر و مرشد کی باتوں کو مخدم کرتا ہے کتنی بڑی جسارت ہے یہ پھر سوچ دو اس کا انجام کیا ہوگا خالق کائنات اس کا کیا تو یہ بدلہ دے گا ہاں دنیا میں یہ بدلہ ہے کہ ایک شیطان تیرا دوست بن جائے گا پھر وہ شیطان خوب تیرے ساتھ سلوک کرے گا تو یہ خوب گمراہ کرے گا ٹکا ٹکا کے گمراہ کرے گا اور تو اس دلزل میں پھنستا جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں اور یہ بھی قرآن نے نقطے کو وعدے کیا ہے کہ جب شیطان اس کا دوست بن جائے گا تو اپنی ساری باتیں سجا سجا کر پیش کرے گا اور وہ اس کو دین سمجھے گا فرمایا کل ہل ربجری نہ صلی اللہ دنیا تو ہم کیا ہوں یا پھر انہیں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا کس کا ہوگا ان لوگوں کا کہ جو دنیا کی زندگی میں مجاہدے کرتے ہیں ریاستیں کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں جدوجہد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں حالانکہ جو کچھ کر رہے ہیں سب بے گار محض گندے ترین اعمال ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھے اعمال ہے ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے شہزاد اس کا دوست ہے اور وہ بدھو نہیں ہے سامنے خراب راستے پیش کرے جنا پیش کرے چوری پیش کرے ڈاکے پیش کرے اس کو سمجھ تو یہ سارے خراب راستے ہیں ان کو تم قبول نہیں کرو گے شہدان بدایات کو پیش کرے گا مرما شادی کے ساتھ اچھے تناظر میں اور تم سمجھو گے ہم خوب ترقی کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں حالانکہ جو کر رہے ہو سب برباد اور بیگار ہے محد یہ سب کچھ کیوں ہے شکر کش شبہات ظلمات اور تاریخیاں یہ بحری لاہی سے دوری کا نتیجہ ہے ہماری یہ دعوت بڑی معتبر ہے کہ آؤ ان ساری باتوں کو چھوڑ کر سارے آرا کو چھوڑ کر اللہ کی بہی کے ساتھ اور خالق اور مالک کی بہی کے ساتھ فرمایا کہ ساتوں آسمان پیدا کیے ساتوں زمینیں پیدا کی آسمانوں اور زمینوں میں امر اترتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں کون ہیں انسان ہیں فرشتے ہیں جن ہیں حیوانات ہیں درندے ہیں پرندے ہیں چرندے ہیں یہ ساری مخلوقات ہیں جو اللہ کی امر کتابیں ہیں اور سب کے سب وہی کر رہے ہیں جو اللہ کا امر ہے شوائے حضرت انسان کے بڑا جری ہے یہ اللہ کے عوامر کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے عوامر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے برادری کی رسوم لے کر اور اپنے اماموں کے افغان لے کر اللہ کے اخبار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس کا یہ انجام کتنا بھیانک ہوگا دنیا میں شیطان اس کا دوست بن گیا اب وہ شیطان خود اپنے خود اپنی ادا کرے گا اور انسان کو پرلے درجے کے محالک میں داخل کر کے چھوڑے گا تو پھر اس فرمان پر بار بار غور کرنا چاہیے آسمانوں اور زمینوں کے ماں ہیں اللہ کا امر اترتا ہے فرشتے اس کو قبول کر چکے اور حیوانات پرندے اور دھرندے اس کو قبول کر چکے سب اس کو مانتے ہیں انسان میں ضرورت کہاں سے آ گئی اللہ کا خوف کرو اس امر کی حقیقت کو سمجھو اس کی حیبت کو پہچانو اگے فرمایا کہ تعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علمه ہم نے یہ خبر تمہیں کیوں دی ہے تمہیں کیوں بتایا کہ ہم آسمانوں کے خالق ہیں تمہیں کیوں بتایا ہم زمینوں کے خالق ہیں تمہیں کیوں بتایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے ماوین ہمارا عمر و زرتا ہے ہمارا حکم نازل ہوتا ہے لتعلم تاکہ تُ علم حاصل کر لو الله على كل شيء قدير اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے سوا کوئی نہیں اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی ان عوامل کا مقابلہ کیا تو اپنی قدرت سے ہمیں عذاب دے گا اور ایسا عذاب دے گا جس کو برداشت کرنے کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا عذاب عظیم عذاب شدید ایسی مار پڑے گی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اپنے نیک بندوں کو جزا دینے پر نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے کسی فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی اس حقیقت کو سمجھو اس پر غور کرو وہ علم اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے ادر علم کے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اگر کوئی کسی تہ میں چھپ کر اللہ کی عتائد کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے اور جزا دینے پر قاضر ہے اور کوئی کسی کونے میں چھپ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے اللہ اس کو جانتا ہے اور اس کی سزا دینے پر قادر ہے اعتبار علم کے ہر چیز کو محیط ہے نافرمانوں کو جانتے ہیں اطاعت کرنے والوں کو جانتے ہیں ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے اور پھر وہ جزا اور سزا پر قادر ہے تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے یہ علم کتنا عظیم ہے ہماری یہ بھی دعوت ہے اس علم کو حاصل کرو اپنے خالق اور مالک کی صفات کو پہچانو یہ صفات بڑی بڑی عبادات پر بھاری ہیں ان صفات کے بڑے فائدے ہیں ایک شخص اگر اللہ کی کسی صفت سے انحراف کرتا ہے کسی صفت میں الہاد داخل کرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے اعمال عطارت ہیں ضائع اور پرباد ہیں جیسے کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور فلاں انسان بھی عالم الغیب ہے فلاں نبی بھی عالم الغیب ہے یہ اللہ کی صفت میں الہاد داخل کرنا ہے اس کی سارے عبادتیں سارے حج سارے عمریں ساری نمازیں سب برباد ہیں اور سب بےکار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس بھی غور کر لیجیے کہ ایک شخص کا اگر یہ علم اور عقیدہ ہو کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے تو اس صحیح عقیدے پر اس کو اللہ کی طرف سے کیا کچھ ملے گا جبکہ کہ غلط عقیدے پر ساری محنتیں برباد سارے سجدے برباد ساری ثقافتیں برباد سارے حج برباد تو اس کے برخلاف اگر یہ علم صحیح حاصل ہو تو کسی اللہ کی ندا حاصل ہوگی اتنا عجر حاصل ہوگا یا تو اللہ رب و عزت کی صفات اور افعال اور اس کی اسمان کی معرفت کا راستہ اور یہ باپ اتنا ابھی شان ہے کہ ایک انسان کے لیے بڑی بڑی سعادتوں کا مقصد ہے یہ خزانہ ہے یہ یہ ہماری دعوتوں کے امور ہیں اور یہ نور ہے روشنی ہے اس پر بندہ قائم ہو جائے تو بہت کچھ اس کو صحاحتیں میسر آئیں گی اور بہت کچھ فلاح اور سعادت کے راستے اسے میسر آئیں گے تو یہ ہماری دعوت ہے نور کی طرف اللہ کی فہی کی طرف وہ علم الہی جو پوری کائنات پر اللہ کی حجت بن کر ہمارے سامنے موجود ہے قیامت تک محفوظ ہے بالکل واضح ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی اندھیرا نہیں ہے ظلمت اور تاریخی نہیں ہے نور ہی نور واضح ہی واضح اس کے مرشرف کتنے بھی راستے ہیں وہ ساری ظلمات ہیں سارے کے سارے تاریخیاں اور اندھیرے ہیں شکو کو شبہات ہیں جب حساب و کتاب کا پہلا مرحلہ ہوگا قبر میں اور ایک انسان کامیاب ہوگا فرشتے کہیں گے کہ پر تھا نور ہی نور ہے یہ یقین ہے تو نے دنیا میں اس کو حاصل کیا یہ قیامت تک تیرے ساتھ رہے گا یہ یقین اور نور اور جو لوگ جواب نہ دے پائیں گے فرشتے اس کو گرزے ماریں گے جوتے برسائیں گے اور کہیں گے ارے شک کے کن تھا وہ خود تھا وہ شک پر تھا تیری پوری زندگی شک پر گزری موب کی شک پر آئی اور یہ شک تیرے ساتھ رہے گا قیامت تک یہ تاریخیاں اور ظلمتیں تیرے ساتھ ساتھ رہیں گی وہاں پر یقین کیوں ہے اور یہاں پر شک کیوں ہے یہ بات ایک حدیث سے بادے ہوئی جب فرشتے سوال کریں گے قبر میں اور وہ صحیح جواب دے گا فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ علم کیسے ہوا؟ تم نے یہ صحیح جواب کیوں دیا وہ کہے گا کہ اللہ کا نبی ہمارے من بہین کے ساتھ آیا ہم نے انبیاء کے کی دعوت کو قبول کیا لہذا یہ جواب دے سکے اور جو شخص جواب نہیں دے پائیں گے فرشتے خود ہی کہیں گے اے نکمے انسان مات رہی تھا وہ ماتھا تو نے اللہ کی فہی کو نہیں پڑھا اور نہ کچھ جاننے کی کوشش کی تیرا منحج بہی نہی سے دور تھا اور تو اللہ کی وحی سے ہٹ کر باقی ہر راستے پر چلنے کی کوشش کرتا وہ شبہات تھے شکوک تھے ظلمات تھے اب یہ تیرے, تیرا مقدر بن چکا تیرے ساتھ ہی رہیں گے تعامت تک تو یہ جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گی اور جو لوگ اللہ کی وحی کو پڑھنے والے سمجھنے والے انبیاء کی دعوت پر غور کرنے والے اس کو قبول کرنے والے اور تسلیم کرنے والے انہیں یقین حاصل ہو گیا ان کے سینے منور ہو گئے اب یقین اور نور ان کے ساتھ ساتھ چلے گا قبر میں حشر میں اور ان کی نجات کی احساس بن جائے گا یہ دعوت انتہائی قابل اور ہے شک و شبہ کا مرد چھٹ سکتا ہے اللہ کی وہی کے نور سے اور وہی علاقی سے اگر دور ہوگے اور راستوں کی طرف بھاگو گے ظلمتیں بڑھتی جائیں گی تاریکیاں بڑھتی جائیں گی شبہات بڑھتے جائیں گے اللہ ہم کو ان شبہات سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو ہمارے دلوں کو جسم کے ایک ایک عزف کو اپنی وحی کے نور سے منفر کر دے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو دوسرے میں سنت رسول اللہ ہو یہی کامیابی کا جو ہے وہ محور ہے اور یہی اس بربادی کے کنارے کھڑی اس قوم اور اس امت کی نجات اور عافیت کا راستہ ہے اللہ پاک عطا فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے بیماروں کو صحت دے کا عطا فرما دے جو ساتھی پریشان نہ پہنا انہیں کی پریشانیاں دور فرما دے حقول و غوری باہر الحمد الحمد الحمد الحمد